السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر نائنٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم فائنلی ایل ایل ٹیبل پارس جو ٹیبل ہم بنا رہے تھے اپنے پارسر کے لیے اس کی کاروائی ہم نے شروع کی تھی اور اس کی خاطر ہم نے فرسٹ اور فالو سیٹ بنانے کے الگردم پہلے کور کیے اور ہماری وہ جو اگزامپل گرامر تھی اس کے اوپر ہم نے یہ کاروائی شروع کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ اور فالو سیٹ کمپٹیشن جو ہے وہ خاصی ایک میکینکل سی چیز ہے اس کے الگریدمس ہم نے ڈیٹیل میں کور کیے تھے لیکن ایونچولی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر گرامر ہو تو اس کے اوپر یہ رولس جو لگانے ہیں یا الگریدم چلانا ہے اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہے اب یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم بڑے اطمینان سے اپنا جو ٹیبل ہے اس کو آپ فل کر سکتے ہیں اور ایونچولی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس ٹیبل کو اپنی مثال میں استعمال کیا تھا نان ریکسو پارسر کے حوالے سے تو اس ٹیبل کی جو انٹریز تھی وہ پروڈکشن رولس تھی اور جو ٹیبل اٹس سیلو تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی روز میں ہم نے نان ٹرمینلس رکھے تھے اور اس کے کالمس جو تھے اس میں ہم نے ٹرمینل سمبلس رکھے تھے اور اس ٹیبل کا نام ہم نے ایم رکھا تھا اور اس کی جو انٹریز جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں ہمارے گرامر رولس ہوں گے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان رولس کو کہاں پہ جانا ہے اس ٹیبل میں اس کی خاطر یہ فرسٹ اور فالو سیٹس ہمیں درکار ہیں آئیے سب سے پہلے ہم وہ جو الدم ہے ٹیبل میں اینٹریز ڈالنے والا اس کے جو چھوٹے سے دو تین اسٹیپس تھے ان کو دوبارہ دوہرا لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے جو گرامر ہے اس کے حوالے سے اس ٹیبل کی انٹریز کو ہم فل کر دیں گے جہاں تک سیلگردم کا اب تعلق ہے کہ آپ نے فرسٹ آلو سیٹ کمپیوٹ کرنے کے بعد ایل ایل ٹیبل کی انٹریز اب بنانی ہے یا ان میں اینٹریز ڈالنی ہے تو کاروائی کچھ یوں ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ فار ایچ پروڈکشن اے گوز ٹو آفا یہاں پہ ایچ پروڈکشن سے مراد کہ آپ کے جو گرامر رولس ہیں آپ کی گرامر کے ان کو آپ باری باری لیں اور دیکھیے ان کی جو میں نے فارم یہاں پہ ایک جینیرک سی رکھی ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی نان ٹرمینل ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو میں نے کلپس کر کے سمپلی یہاں پہ ایلفا دکھایا ہے یعنی کہ جو بھی اب آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ یہاں پہ فٹ ہو جائے گی اس کو لے کے جو, پہ جو پہلا رول ہے اسٹیپ نہ کہیں بلکہ اس کو رول ہی کہہ لیں کہ فور ایچ تھرمینل اے ان فرسٹ فیلفا ایڈ اے گوز ٹو ایلفا ٹو ایم اے a اب یہ اس کے ایلیمنٹس دیکھ اس اسٹیپ کے کہ ایک تو ہمارا یہ آؤٹر loop for ایچ پروڈکشن چل رہا ہے لیکن for ایچ پروڈکشن ناو اس کے لیے آپ کے گرامر کے جتنے ٹرمینل سمبلس اے ہیں اور ان کو آپ لیں لیکن یہ وہ نہیں جو کہ سارے کے سارے ہیں بلکہ وہ ٹرمینل سمبلس جو کہ فرسٹ آف الفا میں ہیں اب دیکھیے یہ فرسٹ آف الفا کہاں سے آیا تھا یہ ابھی ہم نے وہ جو الگ سارا کور کیا ہے فرسٹ اور اس کے بعد فالو یہ وہاں کی کاروائی ہے کہ اب آپ کے پاس وہ فرسٹ موجود ہے تو ایک لحاظ سے اب آپ یہ کمپیوٹ کر کے یہاں پہ آئے ہیں تو فرسٹ آف الفا کے جو members ہیں وہ جو سیٹ ہے اس کے اندر جتنے ٹرمینلس ہیں ان کو لے کے اب آپ یہ کریں کہ ایڈ اے کین بی ری with alpha to ٹو m a, کما رو انڈیکس ہے یہ کپرل اے یعنی کہ یہ نان ٹرمینل اے اور جو کالم انڈیکس ہے وہ اب آپ کا ہوگا یہ لٹل a اچھا اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ فرسٹ فلفا میں ایپسول بھی ہو سکتا ہے یہ اب یہ رول نمبر ٹو اس کو کور کرے گا کہ جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ اف ایپسول از ان فرسٹا اگر ایسا ہے تو ایڈ a rewrite alpha to اب دیکھیے ذرا غور طلبا ایم اے کام بی فور ایچ ٹرمینل بی ان فالو آف اے اب اوپر تو تھا فرسٹ لیکن اس دوسرے اسٹیپ میں دیکھیے اب فالو آ گیا ہے کہ جو بھی ٹرمینل سمبل بی follow آف اے میں ہیں ان کی خاطر اب اس ٹیبل ایم میں جا کے اے کام اب جو ہے ان کی اینٹریز کر دو اے A alpha اے A کین اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ الفا جو ہے یہ ایپسلون میں چینج ہو جاتا ہے کسی ری uh, رائٹنگ کے دوران یا جب آپ ڈیرویشن کر رہے ہیں تو جو فالو اپ ہے اس کا معاملہ اب یہاں پہ اس رول کی اپلیکیشن کے لیے آئے گا تو ان دونوں اسٹیپس نے اے اے اور اے بی کی جو انٹریز ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا ہے یعنی کہ ان دونوں میں اے کین بی ری ریٹنفا یہ جو ہماری پروڈکشن ہے یہ رول وہاں پہ انسرٹ ہو جائیں گے آگے چلیے کہ اگر ایپسلون فرسٹ آف ایلفا میں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کنڈیشن کہ اف ایلفا از ان فرسٹ فرسٹ آف ایلفا اینڈ دا مارکیٹ ڈالر از این فالو آف اے دین ایڈ اے گوز ٹو ایلفا ٹو ایم ڈالر اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ فرسٹ کریں آپ ان پٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ آخر میں اگر ڈالر سائن آتا ہے اور آپ کا یہ جو پروڈکشن رول اے استعمال ہو رہا ہے اور اس ایلفا نے ایونچلی آپ کو کچھ نہیں دیا بلکہ ایپسلون دیا تو ڈالر جو ہے وہ اب آپ کا اینڈ رول بن رہا ہے تو وہاں پہ آپ پھر اس رول کو اپلائی کریں گے دیکھیے یاد رہے کہ یہ جو ساری ٹیبل ایم والی کاروائی ہے یہ ہم نے پارسنگ میں اس طرح استعمال کرنی ہے کہ ایک سینٹینشیل فارم میں جب وہ موجود ہیں تو جو کرنٹ لک ہیڈ ہے اس کی بنا پہ اب آپ نے کون سا گرامر رول اپلائی کرنا ہے اچھا پچھلے لیکچر میں ہم تقریباً یہاں تک پہنچ پائے تھے اور میں نے کہا تھا کہ تشنگی رہے گی کہ اگر ہم اس کی کوئی مثال نہ کریں اب مثال کے حوالے سے ہم وہ ایکسپریشن گرامر کو ساتھ لیے چل رہے ہیں اب تک وہ ہمارے ساتھ ہے تو آئیے اب کرتے یہ ہیں کہ اب چونکہ ہمارے پاس ٹیبل بنانے کا الگردم ہے تو ہم وہ ٹیبل اب مکمل کر لیتے ہیں ہماری اس ایکسپریشن گرامر کے لیے اچھا اس سے پہلے ایک آخری بات رہ گئی ہے جو کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کور کی تھی کہ جو بکیا انٹریز ہیں ان کو ہم ایرر سمجھیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میک ایچ undefined entry of ایم ٹو بی ایر یہ اصل میں ایک لحاظ سے اسٹیپ میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں جہاں میں نے اینٹری نہیں ڈالی وہ میں امپلسٹلی کہوں گا کہ وہ ایرر ہے یہ ایک قسم کی پارسر کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو ٹیبل سے کچھ نہ ملے اس کنڈیشن کی بنا پہ کوئی انٹری نہیں ملی اس کو جس کے لیے ہم نے فرسٹ فالو یہ بنائے اپلائی کیا اور اب فائنلی اب ٹیبل تک ہم پہنچ گئے اچھا یہاں سے اب ان کی ایپلیکیشن میں اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جو کہ اسٹیپ کو سمپلی میں نے ذرا سا ری رائٹ کر دیا ہے کہ آپ کا گرامر رول ہے فرسٹ کریں ای گوز یہ ہمارا پہلا رول ہے اس گرامر کا تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آلفا جو ہے وہ یہ ٹی پرائم بنا تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ سنس فرسٹ آف ٹی پرائم از دا سیم ایز فرسٹ آف ٹھیک یہ جو سیٹ اب آپ کے سامنے ہے کہ سیٹ کے members open فرینتس اور آئی یہ دو ہیں تو ان دونوں کو لے کے لائن پہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے دا پروڈکشن ای گوز ٹو ٹیم کز ایم open کو یہ ایک اینٹری ہے and ایم ای کاما آئی ڈی یہ دوسری اینٹری ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پہ دو سمبلس ہیں جو کہ فرسٹ آف ٹی اور فرسٹ آف ایلفا جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں اوپن پرنتس اور آئی ڈی تو ہوگا یہ کہ یہ جو دو ہیں ان میں, جا کے میں یہ گرامر رول ای گوز ٹو ٹی پرائم ڈالتا ہوں تو اس بنا پہ دیکھیے اب کیسا بنا سٹیج پہ اور وہ اب آپ کے سامنے اس طرح میں نے کیا ہے کہ اس میں اصل میں بعد والی انٹریز میں نے یہاں پہ دکھا تو دی ہیں لیکن ان کو میں نے گری آؤٹ کیا کہ یہ ہم آہستہ آہستہ بھی ان پہ پہنچیں گے لیکن جو فی ہائی یا جو کالمز اور روز uh, اور سیل انٹریز ہیں ان کی جانب دیکھیے میں اس کی خاطر ان پہ یہ دو پوائنٹرس موو کر دیتا ہوں اب ٹیبل کی ساخت جو ہے یہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں کہ دیکھیے کس طرح اگر آپ لیفٹ موسٹ کالم میں نیچے کی جانب جائیں تو ای e اور پھر جو گری آؤٹ آپ کو ذرا سا نظر آ رہا ہے ای پرائم ٹی پرائم ایف ہیں یہ نان ٹرمینلس ہیں اور جو کالم کے ہیڈنگس ہیں وہ سارے میرے ٹرمینلز ہیں تو اس سٹیپ پہ یہ جب میں نے کیا تو فرسٹ آف ٹی یا فرسٹ آف ٹی ای پرائم کی بنا پہ آئی ڈی اور اوپن پرنتھ سیز میں میں نے یہ دو گرامر رولز ڈال دیے یعنی کہ ای گوز ٹو ٹی ای پرائم اور ای گوز ٹو ٹی پرائم یہ پرتھ سیز اور رو جو ہے وہ دیکھیے اس میں جو ٹرمینل میں نے دکھایا آپ کو وہ ہے کیپیٹل ای e. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی آپ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کو ایک پارسر نے استعمال کرنا ہے جنرلی آپ ٹیبل کے اندر اس طرح اسٹرنگس تو نہیں ڈالیں گے یعنی کہ آپ پورے کا پورا گرامر رول اس کے جو ایکچوئل فکرے ہیں e اور ایرو اور ٹی اور ای prime یا جس طرح ٹرمینلس اور نان ٹرمینلس ہیں ان کو اسٹرنگ فارم میں جنرلی آپ ٹیبل میں نہیں ڈالیں گے یہ ٹیبل جو ہے یہ عموماً انٹر جو ویلوز پہ مشتمل ہوگا اور وہ اس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہم نے اپنے ٹوکنس جو تھے ان کی ٹوکن کلاسیفکیشن اور وہ کیا تھے ان کے لیے ہم نے وہ ڈیفائنز استعمال کیے تھے آئی ڈی کو ہم نے نمبر 257 دے دیا تھا نم کو ہم نے شاید ٹو دے دیا تھا یعنی کہ ہم نے انٹر استعمال کیے تھے اسی طرح جو گرامر rules ہیں ان کو بھی آپ نمبر دے سکتے ہیں کہ بھائی میرے میری جو لینگویج ہے اس کی گرامر میں مے بی پچاس رولز ہیں اور رول نمبر ون یہ ہے رول نمبر ٹو یہ ہے ان کا جو نمبر ہے وہی ایک لحاظ سے کافی ہے کسی کو ریفرنس دینے کے لیے کہ جب تم نے کہنا ہے کہ فلانا رول اپلائی کرو تو سمپلی مجھے اس رول کا نمبر بتا دو میں کسی ٹیبل میں جا کے اس کی ایکچوئل جو اس کی فارم ہے کہ لیفٹ ہینڈ سمبل جو ہے وہ کون سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو سمبلس ہیں وہ کون سے ہیں تو یہ ذہن میں بات رہے کہ یہاں پہ میں الیسٹریشن کے لیے ٹیبل کے اندر جو کالم کے نام ہے وہ پورے کا پورا آئی ڈی یا نام یا اس طرح لکھ رہا ہوں اسی طرح جو لیفٹ ہینڈ کالم ہے ان میں ٹرمینل میں نے ایکچوئل لکھ دیے ہیں ای ٹی پرائم اور پھر یہ کہ ٹیبل انٹریز جو ہیں ان میں میں مکمل جو گرامر رول ہے پورے کا پورا ڈال رہا ہوں لیکن ذہن نشین یہ بات کر لیجیے کہ ایکچوئل پارسر جو ہے وہ ٹیبل جب استعمال کرے گا اور بلکہ آپ بھی جب یہ ٹیبلز بنائیں گے یا ہاتھ سے بنائیں گے یا کسی آٹومیٹڈ ٹول سے تو اس میں یہ جو انٹریز ہوں گی وہ نمبرس ہوں گے اور کلیئرلی وہ نمبرس اب وہ کیا ہوں گے میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی دقت طلب بات نہیں کہ وہ ریفرنس اگر میں آپ کو کہوں کہ رول نمبر پروڈکشن 7 یا پروڈکشن 8 اور ٹرمینل سمبل 3 یا 5 تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اب جو بکیا کاروائی ہے وہ اب ہم اس طرح ان سینس سمبولک فارم میں رکھیں گے تاکہ دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو آگے ہم نے یہ جو پروڈکشن لی کہ ای پرائم گوز ٹو پلس ٹی ای پرائم اس میں اب جو الفا ہے وہ دیکھیے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پلس ٹی ای پرائم ہے یہ ہمارا وہ جو پیٹرن ہے کہ فور آل پروڈکشن اے گو ٹو ایلفا اس میں جو فرسٹ آف پلس ٹی ای پرائم ہے وہ ایکچولی آپ کو پلس دے گا کیونکہ وہی سب سے پہلے سمبل ہے اور اس کا جو فرسٹ آف پلس ہے وہ اس میں ایپسلون شامل نہیں ہے اس بنا پہ ہمارے پاس اب یہ سنگل اینٹری جو کہ میں نے ہائی لائٹ یہاں پہ کی ہے کہ ایم ای پرائم کو پروڈکشن ای پرائم گوز ٹو پلس ای ٹی پرائم تو واپس اگر ہم اس ٹیبل میں آتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ جو اب اینٹری آئی ہے وہ یہ والی ہے یعنی کہ وہ جو پہلی اب ہائی لائٹ اینٹریز ہے وہ تو میں کر چکا ہوں یہ جو اب میں نے دوبارہ واپس ایک گرامر رول کو لیا اس کی بنا پہ اب یہ والی اینٹری جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے ڈائمنڈ کے ذریعے یہ اب اس ٹیبل میں آ گئی اگین یاد رہے کہ یہاں پہ ٹیبل میں میں ایکچولی جب ٹیبل بناؤں گا تو یہاں پہ اس پروڈکشن کا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ میں ڈال دوں گا آگے چلے اب یہاں سے پھر وہی میکینکل پروسیجر والی بات شروع ہو گئی کہ اب ہم ایک اور پروڈکشن لیتے ہیں ای پرائم گوس ٹو ایپسلون یہ ایک پروڈکشن ہے اس کی بنا پہ اب کوز ایم ای پرائم کلوز پرنتس اور ایم ای پرائم ڈالر ٹو گیٹ ای پرائم گوز ٹو alpha سنس اب یہ دیکھیے وہ دوسری والی کنڈیشن سنس فالو اف ای پرائم کنٹینس کلوز پرنتسیز اینڈ ڈالر ذرا اس, اس چیز کو دیکھیے کہ یہاں پہ اب ہم نے کیا کیا ہے یہ وہ فارم ہے جس میں alpha جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے وہ ایپسول دے رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ e prime goes to alpha clearly یہ کو alpha دے رہا ہے تو اس case میں اب دیکھئے کہ follow set بیچ میں آ گیا اور follow کس کا of course e prime کا اور یہ ہم نے جب کمپیوٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کے یہ جو آخر میں members میں نے آپ کو دکھائیں ہیں کہ وہ parentheses ہیں اور ڈالر ہیں اب جیسے کہ میں نے عرض کیا انتہائی mechanical کام کے اس ٹیبل میں جاؤ رو e prime میں جا اور columns close parentheses اور dollar میں جا اور اس میں یہ grammar rule ڈال دو اور یہ جب میں کرتا ہوں اگین میں ہائی کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک انٹری جو ہے وہ یہاں پہ آئی جو کہ ای پرائم رو اور کالم دیکھیے ڈالر کلوز پر اور دوسری اینٹری جو ہے وہ ای e پرائم اور ڈالر یہ دو اینٹریز اب یہاں پہ آ گئی آگے چلتے ہیں اور جہاں جب میں نے بات یہاں پہ لکھی ہے کہ یہاں سے اب وہ جو ایک میکینکل کام ہے وہ شروع ہو گیا کہ اب بقیہ رولس لیں اس کے فرش یو فالو سیٹ کو لے کے اور پھر روک انٹریز اور کالم انٹریز بنائیں جس کی بنا پر جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ اب دا فائنل پارسنگ ٹیبل پروڈیوسڈ از اور وہ یہ ہے اور یہ وہ ٹیبل ہے جو کہ ہم شروع میں جب ہم نے اس کی مثال کی تھی ایل ایل پارسنگ کی کہ اگر ہم ایک نان ریکرسو ورژن ایل ایل پارسنگ کی کرنا چاہیں تو پھر یہ ٹیبل اگر ہمارے پاس موجود ہو تو اس کو ہم استعمال کر کے وہ جو اسٹیک میں ہم نے استعمال کیا تھا جو کہ پھر اس ٹیبل کو لک اپ کرتا تھا یہاں سے وہ رولس لیتا تھا اور لگے ہاتھوں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ایونچولی یہ ٹیبل جو ہے یہ سارا نہیں بھرا اس میں دیکھیے کافی انٹریز جو ہیں وہ ایمٹی ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا بلکہ یہ ہمارے القردم کا حصہ ہے کہ اصل میں یہ جو ایمٹی نیس ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کچھ نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے پارسر تم اگر ایک انٹری تمہیں ملے جو کہ ایم ہے تو تمہارے لیے یہ انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ ایرر ہے اور بائی دا وے یہ ہم پارسل میں یہ کاروائی ہم کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں وہاں پہ ایرر ملے تو ہم کیا کریں گے اچھا یہ اب وہ بات مکمل ہوگی فائنلی کہ جو ہمارا ٹیبل ہے اگر اس طرح بن جائے تو ہم نان ریکرسو پارسنگ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو نان ریکرشن والی بات تھی یاد ہے یہ ہم نے کیوں کی تھی اس کی دو وجوہات تھیں پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ریکرسو ڈسین ہے وہ لگتا تھا کہ ہمیں ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے آل وہ بھی ایک طرح سے میکینیکل پروسیجر ہے لیکن یہ جو ٹیبل ڈریون پارسرس ہیں ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ چونکہ ٹیبل وہ اپس لائک این رے لک اپ بہت تیز ہو سکتی ہیں کہ بھی مجھے رو اور کالم انڈیکس دو جو کہ بعد میں آپ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمبولک فارم میں ٹیبل نہیں رکھوں گا بلکہ اس میں میرے ٹرمینلز جو ہیں ان کا ایک نمبر ہوگا اور میرے جو نان ہیں وہ بھی نمبر فارم میں ہوں گے اور میرے پروڈکشن رولز بھی نمبر کی فارم میں ہوں گے تو یعنی کہ اصل جو کاروائی ہے اس ٹیبل کی لک اپ کی وہ ساری انٹیجر جو بیسڈ ہے جس کی بنا پر یہ بڑی تیز ہوگی اور ساتھ ہمارے پاس ہے ہے ایونچلی یہ جو پارسر ہے یہ پھر کافی تیز کام کرے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ گرامرز کو استعمال کیا تھا پارسنگ کے حوالے سے تو کانٹیکس فری گرامرز کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے استعمال سے پارسنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے بلکہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کمپائلر کنسٹرکشن کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جو شروع کے کمپائلرز تھے ان میں کیونکہ کوئی فارمیلزم استعمال نہیں کیا گیا تھا یہ کانٹیکسٹ فری گرامرز والا معاملہ پروڈکشن یا اس طرح یہ جو بیکس نور فارم ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا تھا جس کے بنا پہ فورتھ کمپائلر جو پہلا تھا اس پہ کئی لوگ سینکڑوں میں کام کرتے رہے تقریباً دو سال تب جا کے وہ کمپائلر جو وہ بنا تھا اور پھر جب یہ کانٹیکس فری گرامرز والی بات آئی تو اس کی بنا پہ ایک فارمیلزم مل گیا جس سے یہ پارسنگ والی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی آسان ہوگی بلکہ سو میں سو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ ایکچولی پولینومیل ٹائم ڈومین میں یہ الگرودمس ہیں یعنی کہ n لاگ n ہیں یا می بی n اسکوئر ٹائپ میں ہیں ان کے اندر کوئی ایکسپولینشل بات نہیں ہے البتہ یہ پھر ہوا کہ جب ہم نے گرامرز کا استعمال کیا تو گرامرز میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی بنا پر ہماری پارسنگ جو تھی وہ ایکچولی بالکل بریک ہو گئی یاد ہے وہ لیفٹ ریکرشن والی بات کہ اگر ہم ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کرنا چاہیں اور گرامر جو ہے وہ لیفٹ ریکرسیو ہو تو ہمارا پارسر جو ہے وہ اینڈ لوپ میں پھنس جاتا ہے اس کی خاطر ہم نے کیا کیا تھا اس کی خاطر ہم نے وہ لیفٹ ریکرشن ریمو کر کے اس کو رائٹ right ریکرجن بنا دیا اسی طرح وہ لینگویج میں ایمبیگیٹی والا ایشو آ گیا تھا وہ افطینیلس والی بات کہ وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا پروڈکشن رول جو ہے اس کو اپلائی کریں یعنی کہ وہ افطینیلس میں کیا ہم ایلس کو ابھی لے لیں کہ اس کو رہنے دیں تو یاد ہے وہاں پہ ہمیں پھر گرامر کو ری رائٹ کرنا پڑ گیا تھا تاکہ وہ ایلس جو ہے وہ انموسٹ ایف کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے اور بلکہ آخر میں میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک یہ جو ایل ایل ہیں ان میں اگر گرامرس میں آپ یہ کاروائی نہ کریں کہ بھئی اس میں لیفٹ ریکرجن remove کرو اور ایمبیگیوٹی جو اس کی خاطر بھی کرو بلکہ آپ کو یاد ہے ہم نے وہ جو پریسیڈنس والی بات بھی کی تھی کہ کس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو ملٹیپیکیشن اور ڈویژن ہے اس کی پرسیڈنس زیادہ ہو اور پلس اور مائنس کی پرسیڈنس کم ہو آپ اس میں ایکسپونینشن کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اس کی پرسیڈینس ایکچولی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بعد میں ہم ایکچولی یہ دیکھیں گے کہ ایسوشٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے فار ایگزامپل اے بی سی ہے تو کیا میں اے پلس بی پہلے کروں اور پھر اس کے اندر سی ایڈ کروں یا بی پلس بی سی پہلے کروں اور پھر اس میں اے ایڈ کروں یہ باتیں ہمیں گرامر میں ڈالنی پڑتی ہیں بلکہ ابھی کچھ اور ایشوز بھی ہیں ان گرامرز کے یا یہ جو ساری گرامرز والی بات ہے جب ہم اس کو لینگویج کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے تو ابھی گرامرز میں کچھ اور چیزیں ہیں جن سے یہ جو پارسرز ہیں ہمارے ان کو دقت بھی ہو سکتی ہے بلکہ وہ شاید کام بھی نہ کریں اور جس طرح بعض کا اپنی گرامر کو ری رائٹ کرنا پڑا بعض کا ہمیں کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑا تو یہ کاروائی ابھی ہمیں اور بھی کرنی پڑے گی تو اس سلسلے میں چند ایک اور باتیں ہیں جو کہ اب میں یہاں پہ ایل ایل ایل ایل ون کے حوالے سے اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے بھی بات وہی ہے کہ ہم چونکہ پارسرز بنا رہے ہیں یہ کمپیوٹر پروگرام ہے اس نے خود چلنا ہے یہ نہیں کہ ہم ہاتھ سے پارسنگ کر رہے ہیں یہ جو ساری کاروائی گرامرز کو ری رائٹ کرنا ان پرابلمز کو کہہ لیں یا یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پارسرز کمپیوٹر پروگرامز ہوں گے بلکہ ہم پارسر جنریٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکل ویسے جیسے کہ ہم نے اپنے پڑھی سب کچھ کیا لیکن ہم نے کہا کہ بھئی جب معاملہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم آٹومیٹک ٹولز استعمال کریں جس میں فلیکس ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ایل ایل ون پارسر بنانے کے لیے بھی ٹولز اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر ان میں سے ایک اینٹلر اس کا نام ہے اے ایل آر وہ فریلی اویلیبل ہے اور بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور یہ سارے ٹولز اس طرح کام کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو گرامرز ایسی دیں جو کہ ان مسائل سے ان میں وہ مسائل نہ ہو تو وہ آپ کے لیے پورے کا پورا پارسل بنا دیتی ہیں لیکن ابھی ایک دو اور مسائل ہیں جن کو آئیے اب ہم ڈسکس کر لیں تاکہ ہم اب اگر چاہیں ایک آٹومیٹک ٹول استعمال کرنا تو ہماری گرامر میں وہ تمام مسئلے جو ہیں وہ دور ہو جائیں ہم وہ گرامر اپنے پارسر ٹول کو دیں اور وہ ہمیں پورے کا پورا پارسر بنا کے دے دیں اب جو میں نے یہاں پہ ٹائٹل سلائڈ کا دیا ہے لیفٹ فیکچرنگ یہ بھی ایک اور ایشو ہے جو کہ آپ کو گرامر میں دیکھ کے اپلائی کرنا پڑے گا یا یہ جو پروسیجر ہے اور اس کی جو, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے یا وہ یہ کیا چیز ہے اس کے لیے اس گرامر کو دیکھیے کہ ای گوز ٹو ٹی پلس ای اور ٹی یہ اصل میں وہی بات کہ میں نے دو رولز جو ہیں ان کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا اور دوسرا ایکچولی دوسری لائن جو ہے یہاں پہ ان میں تین رولز ہیں کہ ٹی گوز ٹو انٹ یا ٹی گوز ٹو انٹ ٹی انٹار ٹی یا اور یہاں پہ جو پرنتسیز میں ای e ہے میرے خیال ہے یہ نوٹیشن جو ہے جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو, آپ کو کوئی کو دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ایونچلی یہاں پہ اصل میں پانچ رولز ہیں یہ دو لائنوں پہ لکھے ہیں لیکن اصل میں ہیں یہ پانچ رولز اچھا اب ان کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے اور اب میں ایک دو چیزیں ان کے بارے میں اب آپ کو پوچھتا ہوں یا بتاتا ہوں اگر آپ سٹیٹمنٹ کو لیں کہ امپاسبل ٹو پرڈکٹ بیکاز فور گرامر رول کو لیں گرامر اور ٹیپ e پر جو ہیں ایک ٹرمینل سے شروع ہو رہے ہیں int اور int. جیسے کہ یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ان دونوں گرامر rules کا پہلا سمبل ہے اور دونوں جو ہیں وہ ٹرمینلس ہیں اب آپ پارسر جو ہے اس کو فرض کریں لک ہیڈ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک ٹوکن آگے دیکھ لو اب جب اس نے ان گرامر رولس کے حوالے سے ٹوکن آگے دیکھا فرض کریں اس کو ملا انٹ یعنی کہ ان پٹ جو ہے اس میں آیا انٹ اب پارسر یہ کہتا ہے کہ انٹ تو مجھے مل گیا ہے لیکن ان دونوں میں سے میں کس کو اپلائی کروں وہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انٹ کے بعد یہ جو اسٹار ہے جو کہ بائی دا وے وہ سی کی جو پوائنٹ ڈیکل ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان میں سے کس کو میں استعمال کروں اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے اگلا ٹوکن بھی دیکھ لو لیکن جیسے ہی آپ نے لک ہے دو پہ لے گئے تو پھر آپ کی یہ ایل ایل ون گرامر نہ رہی یعنی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ اٹ از امپاسبل ٹو پروڈکٹ بیکاز فور ٹیو پروڈکشن اسٹارٹ within اینٹ اور لک ایڈ ہمارا ایک ہے تو اب کیا کریں اچھا چلے اس کا تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی ایک اور مسئلہ دیکھیے فور ایٹ از ناٹ کلیئر ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اب جو والا رول ہے اس کو دیکھیے اصل میں پھر وہی بات کہ یہ دو رولس ہیں کہ ای goes ٹو ٹی plus ای اور ای goes to t اب دونوں کیسز میں جو لیفٹ موسٹ سمبل ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ٹی ہے اچھا بائد وی یہاں پہ لیفٹ ریکرجن کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ای ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دونوں رولس جو ہیں وہ ٹی سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو رہا کہ ای جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ جو گرامر کی ہے تو وہ والا معاملہ تو ہم کر چکے ہیں یا اس کیس میں ایکچولی گرامر میں لیفٹ ریکرجن تو ہے ہی نہیں اچھا آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹ بھی تو شروع میں ہے یہ نہیں ریکرجن نہیں کیونکہ دیکھیے ریکرجن ہوتی ہے ہمیشہ نان ٹرمینل کی جو کہ اس رول میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ ٹی سے شروع ہو رہے ہیں لیکن اب مسئلہ کہ ٹی جو ہے وہ مجھے اس کے جو فرسٹ سمبل ہیں وہ سب کچھ پتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ان میں سے ٹی پلس ای کو کروں یا ٹی کو کروں یہ میں نے اب ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ وہ مسئلے والے پوائنٹ ہے کہ ان دونوں رولز میں سے کون سے اپلائی کرنا ہے کیونکہ دیکھیے پارسنگ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے اور پرڈیکشن کے لیے ہم ایک لوک ہیڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود ان دونوں میں یہ e والا اور اس میں اب نچلی بھی شامل کر لیجیے ٹی گوز ٹو اینڈ دونوں میں یہ پرابلم ہے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ایکچولی فیل ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایل ایل ون پروڈکشن میں یہ جو ون والا ٹوکن والا معاملہ تھا اب یہاں پہ وہ کام نہیں دے رہا ہمیں مسئلہ ہے کہ یا تو حل کریں کہ بھی ٹھیک ہے ایک آٹو کون آگے دیکھو لیکن کیا ہم وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے اچھا ٹپکلی ایسی صورت حال ہوتی تو, تو ہم کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب ہمیں وہ پریسیڈنس کا مسئلہ ہوا تھا کہ پلس اور مائنس لوور پریسیڈنس ہیں اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہائر پریسیڈنٹس ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سمپلی گرامر کو چینج کر دیا تھا اس میں اور رولز ڈال دیے تھے اس میں نئے نان ٹرمینلز بعض کا تھا ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اف افطینیلس جب ایمبیگیو ایٹی آئی تھی وہاں پہ بھی یہی کیا تھا جب ہمیں لیفٹ ریکرشن ملی وہاں پہ بھی ہم نے ایکسٹرا رولز ڈال دیے ایکسٹرا نان ٹرمینلز ڈال دیے تو وہی جو کاروائی ہے وہی جو ایک طریقہ ہے وہ ہم یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ ہماری گرامر میں یہ ایشو آ رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک لک ہیڈ کی بنا پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی سے کہ کو کون سا رول اپلائی کروں تو پھر کیا جائے اس کا حل بھی وہی ہوگا کہ گرامر جو ہے اس کو چینج کرو اب وہ چینج کیا ہوں گے یہ جو ایشو ہے اس کا جیسے کہ میں نے ٹائٹل آپ کے سامنے پیش کیا یہ لیفٹ فیکٹرنگ والا معاملہ ہے کہ اگر گرامر میں یہ مسئلہ ہو تو آپ اپنی گرامر کو لیفٹ فیکٹر کر دیں یہ فیکٹرنگ ایکچولی جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حصے بنا دیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان رولز کو ہم ایکچولی حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ان حصوں کی بنا پہ ہمیں یہ جو مسئلہ ہے پروڈکشن والا یہ درپیش نہیں ہوگا یا ایونچولی پارسر کو یہ مسئلہ سامنا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا ا گرامر مسٹ بی لیفٹ فیکٹر بیفور یوز فور پروڈکٹ پارسنگ تو ایک لحاظ سے آپ اگر کوئی پوچھے کہ بھی یہ تم نے لیفٹ فیکٹر کیا کیوں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اگر میں پروڈکٹو پارسنگ کرنا چاہتا ہوں تو آئی مسٹ ڈو دس اب یہ کہ وہ لیفٹ فیکٹر والی جو کنڈیشن ہے وہ کون ڈیٹیکٹ کرے گا میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میکینکل پروسیجر ہے کہ آپ گرامر اپنے جو پروڈکشن ہیں ان کو اسکین کر لیں اور دیکھیں کہ اس میں یہ لیفٹ فیکٹرنگ والی بات جو ہے یہ لاگو ہوتی ہے اگر تو ہوتی ہے تو اس کو کرو کیونکہ اس کے بغیر یہ جو پروڈکٹیو پارسنگ جیسے کہ میں نے لکھا ہے Will not work. A grammar must be left factored before use for predictive parsing. A پروڈکشن جو ہے اس میں جو لیفٹ فیکچرنگ والی جو اسٹریٹجی ہے جو ایلبردم ہے وہ یہ ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ اپنے تمام پروڈکشن رولس دیکھیں اور ان میں سے ایسے رول دیکھیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ ہائی کیے ہیں A goes to ڈا اچھا اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سے لے کے تمام کیسز میں یہ جو الفاظ ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ الفا جو ہے وہ اے نہیں ہے کیپٹل اے کیونکہ وہ تو پھر لیفٹ ریکرجن ہو جائے گی یہاں پہ الفا جو ہے یہ ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی مثال میں وہ انٹ تھا یا نان ٹرمینل ہو سکتا ہے جس طرح کہ وہ ٹی والا کیس تھا اور تیسری یہ بات کہ alpha جو ہے وہ الفاظ بھی نہیں ہے کیونکہ پھر تو وہ بیٹا 1, بیٹا 2, بیٹا 3 والا معاملہ ہو جائے گا تو اگر آپ کی گرامر میں ایسی پروڈکشن ہیں آپ کے پاس جو کہ الفا سے شروع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد کوئی سمبل یا سیٹ آف سمبلس ہیں یہ بیٹاز ہیں اور اس کے علاوہ یہ گیما پروڈکشن جو آخر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ہے پھر آپ یوں کریں کہ ایسے رولز لیے ان میں آپ نے یہ کیا کہ اس کو فیکٹر کریں فیکٹرنگ اصل میں یہ کاروائی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی میں نے رولز کو بریک کیا ہے اس میں پہلا پورشن جو ہے وہ دیکھیے کہ ایلفا گو اے گوز ٹو زی اور گیما کہ میں نے کیا یہ کہ ایک نیا نان ٹرمینل زی انٹروڈیوس کیا ہے وہ دیکھیے کہاں پہ آیا ہے کہ اے گوز ٹو ایلفا زی یہاں پہ اب وہ بیٹا غائب ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک نان ٹرمنل گریک لیمبل نہیں لے کے آیا زی جو ہے ایک نان ٹرمینل میں نے انٹروڈیوس کیا اور اس کے علاوہ یہ جو گیما والا پروڈکشن رول ہے یہ بھی میں نے یہاں پہ اب رکھ لیا ہے کہ اے والا جو اوپر والا رول ہے تمام کا تمام اس کو میں نے ان اے سینس کنڈنس کر دیا ہے اے گوز ٹو ہیو اوی اور گیما اور پھر زی دیکھیے کہ اس کو میں نے کہا ہے کہ زی کین بی ری ریٹرن ایز بیٹا ون اور بیٹا ٹو اور بیٹا این تمام تو میں نے ایک لحاظ سے اس گرامر کو بریک کیا ہے اس کو فیکچر کر دیا ہے اور اس کی بنا پہ اب دیکھیے یہاں پہ ایک نیا نان ٹرمینل آ گیا ہے جو کہ اس کیس میں زی ہے آپ نام جو بھی رکھنا چاہیں رکھے لیکن جو خاصیت ہے کہ یہ جو بیٹاز ہیں سارے جو کہ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اے رولس میں یہ سارے کے سارے فیکٹر آؤٹ ہو گئے کہ جیسے آپ وہ فیکٹرنگ کرتے ہیں میں, کہ ان کو میں نے فیکٹر آؤٹ کر دیا ہے ان تمام پروڈکشن سے ایلفا کو باہر نکال لیا اور تمام بیٹا جو ہیں ان کو میں نے जी اس زی رول سے ریپلس کر دیا ہے جو اب آپ کے سامنے ہے کہ زی گوز ٹو بی ون بیو آلے اینڈ جس کی بنا پہ یہ کاروائی کا نام ہے لیفٹ فیکٹرنگ اب یہ لیفٹ کیا ہے ایلفا لیفٹ اب یہ جو کاروائی میں کی ہے اس کی ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن بھی دیکھ لیجئے جس سے ذرا بات زیادہ واضح ہو جائے گی اور وہ یوں کہ میرے پاس یہ جو رولس ہیں ان کو میں اس طرح in a sense جیسے ایک state یا DFS جو ہم دیکھتے رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ اے کین گو ٹو الفابرا 1 یعنی کہ اے کو میں ری رائٹ کر سکتا ہوں الفا بیرا 1 سے یا الفا بیرا 2 سے یا الفا بیرا 3 سے اینڈ سو آن میں نے یہ اب یہاں پہ وہ ڈاٹ ڈاٹ کر کے n تک نہیں لے کے گیا کیونکہ گفتگو کی خاطر یہ جو بات ہے ان تین سرکلس کی یہ کافی ہے کہ اے سے ہم ان تین رولس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کہ الفا کی بنا پہ مجھے آپ سمجھ نہیں آ کہ میں پہلے سالے سرکل میں جاؤں یا دوسری ٹرانزیشن کروں یا تیسری والی ڈیٹا تھری والی کروں کلیئرلی ہم ایسے ٹیبلز نہیں بنانا چاہتے ایسے ڈی ایف اے نہیں بنانا چاہتے جس میں ان اے یہ نان ڈیٹرمنیزم والی بات آ رہی ہے تو لیفٹ فیکٹرنگ سے دیکھیے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے گرافکلی یہ والی بات کہ میں نے ایکچولی بیچ میں ایک نیا نوڈ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ اے سے جو الفا پہ ٹرانزیشن ہے وہ تو تم سیدھی جاؤ الفا زی والے سرکل پہ یا اسٹیٹ پہ اور یہاں سے اب مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زی سے آگے جانے والی بات بیٹا 1 بیٹا 2 اس میں اب کوئی مسئلہ نہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیٹا 1 کا جو فرسٹ اگر آپ کو ملتا ہے یا اس کے فرسٹ سیٹ کا کوئی ملتا ہے تو آپ بیٹا 1 پہ چلے جائیں گے یا یہ رول اپلائی کریں گے اگر آپ کو ان پٹ میں بیٹا ٹو والی فرسٹ سیٹ سے کوئی ممبر ملتا ہے تو آپ بیٹا ٹو ٹرانزیشن والی جو یہاں پہ ڈی ایف اے میں نظر آ رہی ہے گرامر رول کو استعمال کریں گے اور فائنلی اگر آپ کو بیٹا تھری فرسٹ سیٹ سے کچھ ملتا ہے تو زی ٹو بیٹا 3 والی ٹرانزیشن آپ استعمال کریں گے اچھا یہ ہے معاملہ ایک مثال کا کہ ہمارے پاس اگر اس طرح کی گرامر ہے تو اس کو ہم لیفٹ فیکٹر کریں گے لیکن مناسب بات وہی کہ ہمارے پاس بھی گرامر اگر ایسی ہے تو کیوں نہ اس کو ہم مثال اس پہ لاگو جو ہو رہی ہے وہ ہم کریں یعنی کہ ہماری جو گرامر اس کو ہم دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں کہ اس میں سے لیفٹ ریکرجن تو ہم نے ریموو کی تھی اس میں پریسیڈینس والا معاملہ بھی تھا جو کہ ہم نے یاد ہے وہ ٹی اور ایف ڈال کے کیا تھا تو اب ذرا ایک نظر اس پہ دوڑاتے ہیں کہ کہیں یہ فیکٹرنگ والا مسئلہ تو نہیں ہمیں درپیش ہوگا یعنی کہ ہمیں گرامر جو ہے کہ فیکٹر تو نہیں کرنی پڑے گی اس کی خاطر میں اصل میں اب آپ کو ایک اور گرامر کی طرف لیا چلتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کیونکہ اس سے اصل میں یہ پرابلم جو ہے یہ زیادہ واضح ہو جائے گی ہماری گرامر میں ہم نے فیکٹر جو ہے اس کو کہا تھا کہ وہ آئی ڈی ہوگا یا وہ پرنتھس میں ایکسپریشن ہوگا یاد ہے ہماری جو ایکسپریشن گرامر چلتی آ رہی ہے اس میں فیکٹر جو تھا وہ آئی ڈی یا ایکسپریشن تھا یہاں پہ البتہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فیکٹر کو کہا ہے کہ یا وہ آئی ہو سکتا ہے یا آئی اور اس کے بعد open بریکٹ ایکسپریشن لسٹ کلوز بریکٹ یا آئی followed by open اوپن پرنتسیز اور ایکسپریشن لسٹ اور کلوز پرنٹسیز میرا خیال ہے کہ یہ سنٹیکس اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیکٹر جو ہے وہ ایک آئیڈینٹیفائر ہو سکتا ہے وہ ایک ارے ریفرنس ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیے جو آئی ڈی کے بعد اوپن بریکٹ والا معاملہ ہے جنرلی یہ سنٹیکس ہم استعمال کرتے ہیں ارے ریفرنس میں اور فائنلی یہ جو تیسرا ہے کہ آئی ڈی اوپن expression لسٹ والی بات یہ ہم استعمال کرتے ہیں فنکشن کالس میں یاد رہے کہ فنکشن کال جو ہوتی ہے اس کا جو اس کی جو سنٹیکس یا اس کا فارم جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ٹپکلی فنکشن نیم جو کہ یہاں پہ یہ ڈی سے میچ کرے گا اوپن پرنتسیز اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ آرگیومنٹس ہوتی ہیں وہ ویریبلس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ فنکشن کو پرامرس بھجوا رہے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنی گرامر میں فیکٹر جو تھا اس کو چلیں ذرا ایکسپینڈ کر کے اس میں آئی ڈی آئی ڈی ایکسپریشن لسٹ یعنی کہ رے ریفرنس اور آئی ڈی فالوڈ بائی ایکسپریشن لسٹ ان پر یعنی کہ فنکشن کال یہ گرامر ہم اپنی ایکسپریشن گرامر میں رولس ڈال کے تھوڑی سی ایکسٹینشن کر رہے اچھا اس میں آپ دیکھیے کیا ہوگا اگر میں فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ 1 لو رائٹ ہینڈ سائڈ 1 ہے آئی ڈی کیونکہ یہاں پہ تین رولس ہیں تو فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ 1 جو ہے وہ ہے آئی ڈی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ وہ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سنگل ٹرمینل ہے اور فرسٹ اس کا سمپلی وہ خود ہے اسی طرح جو دوسرا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ 2 اس میں آئی ڈی فالوڈ بائی اوپن بریکٹ ایکسپریشن لیس کلوز بریکٹ لیکن اس رول کا بھی فرسٹ سیٹ اگر آپ بنائے تو وہ کیا بنتا ہے جیسے کہ میں نے کروں گا تو وہی وہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی آئی ڈی ہے تو مسئلہ یہ بنا کہ ان تینوں rules میں جو فرسٹ سمبل ہے وہ تو آئی ہے اب, اب میں اگر ایک پارسل ہوں اور میں نے ایک لک ہیڈ استعمال کیا اور مجھے ملا آئی اب آئی ڈی کے بنا پہ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے میں کس کو استعمال کروں کیا میں یہ سمجھوں وہ سمپلی آئی ڈی ہے کیا میں جیسے ہی آپ نے کہا کہ نہیں, نہیں نہیں ابھی ابھی نہیں ابھی مجھے ایک اور سمبل دیکھنے دو لیکن یہاں پہ تو آپ کی وہ ایل ایل میں وہ جو ون والی بات ہے وہ تو ختم ہو گئی آپ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک سے بات نہیں بن رہی مجھے ایکچولی دو لوک ہیڈ کرنے دو اور یہ لک ہیڈ والی بات یاد ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کتنے آپ آگے دیکھ کے یہ پروڈکشن کر سکتے ہیں ان جنرل یہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کبھی ایک سے کام چلے گا کبھی دو سے کبھی تین سے ان جنرل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول آپ نہیں بنا سکتے ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ایل ایل لیکن آپ دیکھیے ایل ایل کا مسئلہ فرسٹ آف رائٹ ہینڈ side از آئی ڈی فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ ٹو از آئی ڈی فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ تھری از ڈی اب کیا کریں اب بات وہی سامنے کے بھی جب یہ مسئلہ ہے تو بجائے ہم اپنی لک ہیڈ اسٹریٹجی چینج کریں ہم اس کو فیکٹر کر دیں گے فیکٹرنگ اب کی تو وہ کس طرح اب یہ دیکھیے کہ میں نے فیکٹر والا جو رول ہے اس کو میں نے لکھا ہے آئی ڈی فالوڈ بائی آرگز اب یہاں پہ دیکھیے میں نے وہاں جو مثال پہلے کی تھی جو فارم میں وہاں پہ میں نے زیڈ یا زی استعمال کیا تھا یہاں پہ چونکہ گرامر میری ایکسپریشن گرامر ہے اور میرے ذہن میں کچھ رے ریفرنسز یا فنکشن کالز والی بات ہے تو میں نے یہ آرگز کا لفظ استعمال کیا یہ میرا نان ٹرمنل ہے میں چاہتا تو یہاں پہ زی بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن یہ ذرا سا زیادہ ڈسکرپٹیو ہے تو کیا میں نے کیا ہے کہ فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی اور آرگز اچھا اس میں وہ جو بیٹا والے کام تھے وہ کیا تھے ذرا ایک نظر واپس ادھر دوڑائیے اس میں اب وہ جو بیٹا پارٹ ہے اس کو بھی پہچان جائیے کہ پہلے کیس میں بیٹا 1 ایکچولی کوئی نہیں ہے دوسرے رول جو آئی ڈی اوپن بریکٹ ایکسپریشن لسٹ میں اس میں ایلفا جو ہے وہ تو آئی ڈی ہے لیکن یہ بقیہ ساری چیز جو ہے وہ بیٹا ہے اسی طرح آئی ڈی تیسرے میں ایلفا ہے اور بیٹا 3 جو ہے وہ یہ اوپن پرنتسیز ایکسپریشن سے لے کے کلوز پرنتھسیز تک ہے اب واپس اس سلائڈ پہ آ جائیے جس پہ میں نے اب اس کو لیفٹ فیکٹر کر دیا ہے اور وہ میں نے کیا, کیا ہے کہ جو فیکٹر کا رول تھا اس میں آئی ڈی کو میں نے رہنے دیا یعنی کہ آئی ڈی کو میں نے فیکٹر آؤٹ کر لیا اور جو بقیہ ساری چیزیں تھیں ان کو میں نے آرگز میں شامل کر دیا اور دیکھیے آرگز جو ہے اس کے حوالے سے اب کیا گرامر رولز ہیں کہ آرگز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے اوپن بریکٹ ایکسپریشن لسٹ ہے یہ وہ ریفرنس والی بار دوسرا اوپن پرنتسیز ایکسپریشن لسٹ یہ وہ فنکشن کال والی بار کہ جب آپ کے پاس سنگل آئیڈینٹیفائر ہو یعنی کہ جیسے کہ آپ ایکسپریشنز میں استعمال کرتے ہیں اگر وہ سمپل ویریول ہے تو اس میں یہ اسکوائر بریکٹ یا اوپن پرنتس معاملہ والا معاملہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا پہ اب ذرا دوہرا دیتا ہوں بات کہ فیکٹر کو میں نے اس گرامر کو میں نے دو رولز میں بریک کیا ہے جس میں آرس جو ہے اس کی بنا پہ یہ رولز میرے پاس آ البتہ ایک چیز دیکھیے کہ پھر یہ ایپسلون والی بات اس میں شامل ہو گئی اچھا اب اس گرامر کے اوپر بھی میں ذرا کنفرم کر لوں کہ ابھی بھی تو نہیں مسئلہ اور وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے آئی ڈی کیونکہ دیکھیے آرڈس جو ہے آئی ڈی اس کیس میں صرف یہاں پہ اپیئر ہو رہا ہے آرز تو اب رائٹ پہ ہے فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائٹ ٹو جو ہے وہ اصل میں اس دوسرے گرامر رول سے اب مجھے مل رہی ہے وہ ہے اسکوائر بریکٹ اسی طرح آرس کا جو دوسرا رول ہے اس سے مجھے کیا مل رہا ہے open پرنس اور یہاں پہ فائنلی کہ چونکہ وہ اب ایپسولون میں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے دیکھیے یہ گرامر پہلے نہیں تھا یہ اس left فیکٹری کی وجہ سے ایپسلون آ رہا ہے اور اس کی بنا پہ اب مجھے یہ فالو والی جو کاروائی یہ کرنی پڑے گی کہ جو فالو او فیکٹر میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ فرسٹ آف رائٹ ہینڈ سائڈ فور میں ہوں گے لیکن کلیئرلی یہ وہ نہیں ہوگی جو کہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں یعنی کہ لیفٹ فیکٹر کی بنا پہ اب یہ جو پروڈکشن والا مسئلہ ہے یہ درپیش نہیں اس کو بھی گرافکلی دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری گرامر ہے اوریجنل فارم میں کہ کس طرح فیکٹر جو ہے وہ اگر میں گرامر کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہیں ان کو گرافکلی نوٹس میں ریپرزینٹ کروں تو دیکھیے فیکٹر ٹو آئی ڈی ایک رول ہے فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی اوپن بریکٹ ایکسپریشن لسٹ کلوز بریکٹ یہ دوسرا ہے اور آئی ڈیز یہ تیسراٹ کیا ہے کہ یہاں پہ اب مسئلہ ہے کہ آئی ڈی کی بنا پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان تینوں میں سے کس رستے پہ جاؤں ایک لحاظ سے ہی وہ نان ڈیٹرمنیزم والی بات آ کہ آئی ڈی کے بیسس پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہاں اگر تم مجھے اجازت دیتے کہ میں آئی ڈی کے بعد والا ٹوکن بھی دیکھ لیتا تو پھر مجھے پتا چل جاتا کہ میں اسکوئر uh, بریکٹ والی سائٹ پہ جاؤں کہ یہ تیسرا جو ٹرانزیکشن uh, مجھے نظر آ رہی ہیں وہاں پہ جاؤں اچھا جب ہم اس کو لیفٹ فیکٹر کر دیتے ہیں تو وہی بات کہ ایک نیا نان ٹرمینل آ جائے گا اور اس کی بنا پہ دیکھیے اب صورت حال یہ ہے کہ فیکٹر سے آئی ڈی اور اس کے بعد ایپسولون اسکوئر بریکٹ اور اوپن پرنس والا معاملہ اور یہاں پہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے اب یہ جو چوائس ہے یہ پاسبل ہے اگر اس صورتحال میں بیٹھا ہوں کہ آئی ڈی مجھے مل گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ میں اپلائی کر دوں گا فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی لیکن جہاں تک آرگز والا معاملہ ہے وہ رول اپلائی کرنے کی خاطر مجھے اب کوئی دکت نہیں کہ میں کیا آرگز گوز ٹو ایپسلون اپلائی کروں آرگز گوز ٹو سکوئر بریکٹ اپلائی کروں یا آرگ گوز ٹو اپن پرنسی جو ہے اس کو میں اپلائی کروں اچھا یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس کا بھی ہم نے حل ڈھونڈ لیا اور وہ کیا, کیا کہ ہم نے اصل میں گرامر کو پھر وہی ری رائٹ ہی کیا ہم نے ایک نیا ٹرمینل نان ٹرمنل انٹروڈیوس کیا جس کے بنا پہ گرامر تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ایپسلان رول جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا اور یہ ایپسلان رول والی بات جو تھی اس کے بارے میں میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہماری ساری الگمک کاروائی ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک میرے خیال میں مشکل طلب بات کوئی ایسی نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں کبھی ایسا نہ کرو بلکہ ایسی صورتحال جہاں پہ آپ کو لیفٹ ریکرجن ریموو کرنی ہے یا لیفٹ فیکٹرنگ کرنی ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ چونکہ ہم بعد میں آٹومیٹک ٹولس استعمال کریں گے ہمیں یہ کرنی پڑیں گی اور ایک لحاظ سے ہمارے یہ جو آٹومیٹک ٹولس ہوں گے ان کو یہ ایڈیشنل کام بھی کرنا پڑے گا یعنی کہ گرامر کو لے کے اس سے امیڈیٹلی جو فرش فالو سیٹ والی کاروائی وہ نہیں کریں گے بلکہ پہلے وہ یہ چیزیں چیک کریں گے کہ کہیں گرامر میں ریکرجن تو نہیں ہے کہیں اس کو لیف فیکٹر تو نہیں کرنا پڑا البتہ جہاں پہ ایمبیگیوٹی والی بات ہے یا پریسیڈینس والی بات تھی وہ افطینیلس والا معاملہ یا وہ ملٹیپیکیشن ڈویژن والا معاملہ وہ جنرلی ایک آٹومیٹک پارسل جنریٹر جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ڈسائڈ کر سکتا کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ جو ایکسپننسیشن ہے اس کی پرسیڈنس زیادہ ہوتی ہے یا وہ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ ایلس جو ہے ہمیشہ ہوتا ہے یہ اب وہ لینگویج ڈیزائن ایشو ہے تو ان میں سے اگر آپ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ کون سی چیزیں ہم آٹومیٹکلی کروا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں ان سینس مینولی کرنی پڑیں گی تو جہاں تک یہ لیفٹ فیکٹرنگ کا تعلق ہے یا left ریکرجن کو ریمو کرنے کا تعلق ہے وہ تو آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے البتہ جہاں تک امبیگیوٹی کا معاملہ ہے جو کہ ایک لحاظ سے ان سینس سیمنٹکس میں ہم لے گئے کہ بھئی else جو ہے وہ clauses if کے ساتھ ہوگا رولز میں یاد ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی طرح پریسیڈنس کی بات بلکہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ ایسوسییٹیوٹی والی بات یہ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ a plus b plus c جو ہے اس میں a b پہلے کریں کہ b c بعد میں پہلے کریں اور پھر بعد میں a ایڈ کریں یا c کو ایڈ کریں ان جنرل اصل میں یہ ایک سوال سے پیدا ہو رہا ہے کہ کیا میں بڑے اطمینان سے سی ایف چیز والی جو ساری سکیم ہے یہ جو ساری ہم اب تک کاروائی کرتے آ رہے ہیں کیا میں ان جنرل سب کچھ استعمال کر سکتا ہوں کیا اگر مجھے یہ مسائل درپیش ہوں یعنی کہ فیکٹرنگ والا معاملہ ریکرجن والا معاملہ اگر میں یہ دور کر دوں تو کیا میں ان کے لیے پارسر بنا سکتا ہوں اس کو ذرا فارملی ایک سوال کی صورت میں دیکھیے کوشچن By eliminating left recursion and left factoring, can we transform an arbitrary CFG to a form where it meets the LL1 condition and can be parsed predictively with a single token look-ahead? Zara, dobarah gawr kijiye ke kya kya mein kar raha hoon. Merah paas <laughs> ek CFG hai, jis <laughs> se pehle kaha ke eliminate left recursion, chalene, woh ho gaya. اس کے بعد میں نے لیفٹ فیکٹرنگ بھی کر دی اس کے بعد کین وی ٹرانسفارم این آربیٹری سی ایف جی ٹو افارم ویئر اٹ میٹس ایل ایل کنڈیشن اب ایل ایل کنڈیشن کیا تھی اس کی یاد ہے ہم نے ایک فارمل ڈیفینیشن بھی کی تھی وہ فرسٹ کے فالو کے حساب سے ایونچولی یہ کہ اگر وہ کنڈیشن ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کی بنا پہ تو کیا یہ جنرلی ہمیشہ ہوگا کہ کوئی سی ایف جی لو اس میں لیفٹ ریکرزن نکالو لیفٹ فیکٹرنگ کرو اور ون کنڈیشن کو میٹ کرو اور اس سے بڑے مزے سے آپ جو ہے وہ بنا لو یعنی کہ سنگل ٹوکن کے ذریعے جو آخری بات ہے جو اس, اس کا in a sense ایک محرر کہہ لیں کہ اگر میں جواب گیون اے سی ایف جیٹ ڈز ناٹ میٹ ایل ایل ون کنڈیشن اچھا یہ ذرا لفظ غور طلب ہے it is انڈیسائڈل ویدر اور ناٹ اینٹ ایل یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں یعنی کہ یہ جو انڈیسائڈبلٹی والی بات ہے دیکھیے الگس کے حوالے سے ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ پالون ٹائم الگردمس تھے اور اس کے بعد نان پول ٹائم الگس تھے وہ ساری این پی ان پی کمپلیٹنیس والی بات وہاں پہ یہ تھا کہ بھائی کچھ الگردمس جو ہیں وہ پولون ٹائم میں اور اگر ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے بلکہ ہم کہتے آئے ہیں کہ پارسنگ جو ہے جنرلی یا پارسر جو ہے جنرلی پولوندمس کے ذریعے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی معاملہ تھا الگریدمس کے حوالے سے کہ کچھ الگردم انہیرنٹلی ایکسپونینشل ہیں جس میں وہ ٹریولنگ سیلس مین یا اسکرم کے اور جو ہم نے الگ میں اور بقیہ کورسز میں آپ یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں بلکہ اسی میں ہم نے کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا بالکل شروع میں کہ جو بیک اینڈ کی جو چیزیں ہیں جن پہ ہم ایونشلی انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں پہ جو الگریدمس ہیں وہ این پی کمپلیٹ ہیں یعنی کہ وہ انہیریٹلی ایکسپونینشل ہیں اور اگر اس میں پرابلم سائز بڑھ جائے تو وہ ایکسپونینشل ٹائم لیں گے اور اس کی خاطر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یورسٹکس یا اپروکسیمیٹ الگریدمس استعمال کرتے ہیں یہاں پہ تو اصل میں معاملہ ہی کچھ اور ہے Undecidability یہ بھی چیز آپ کور کر چکے ہیں ہولڈنگ پرابلم یا اس قسم کی ہیں جس کے کیس میں آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں لیٹ لون کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک این پی کمپلیٹ ہے یہ آپ کر ہی نہیں سکتے یعنی کہ یہ ڈسائڈ کرنا کہ ان دو کاروائیوں کے بعد کیا آپ کسی بھی سی ایف جی کو ایل ایل ون گرامر میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ تھی کاروائی ہماری پروڈکٹیو پارسنگ کی اور یہ گفتگو ہم نے شروع کی تھی جب ہم پارسنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ پارسنگ جو ہے جو کمپائلر کے فرنٹ اینڈ میں ایکچولی سیکنڈ سٹیج بنتی ہے لیکسیکل اینالسز کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں اور جو دو اسٹریٹجیز میں نے اس وقت مینشن کی تھی ان میں ایک تھی ٹاپ ڈاؤن پارسنگ اور دوسری تھی باٹم اپ پارسنگ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے اگر میں ساری کاروائی کو سمرائز کروں تو ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اپنی جو لینگویج ہے اس کو سی ایف جی کے فارم میں لکھا یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری تمام پروگرامنگ لینگویجز جو ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے سی ایف جی گرامرس کافی ہیں اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاں تک کانٹیکٹ سینسٹیوٹی والی بات ہے وہ بھی صورت حال سامنے آتی ہے اور یاد ہے وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کس اگر ایک ویریبل یا آپ نے لگانی ہے کہ ایک ویریبل جو ہے پہلے ڈکلیئر ہو اور پھر استعمال ہو یہ کانٹیکس فری گرامر کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے اینی ہم نے کانٹیکٹ فری گرامرز والا جو معاملہ ہے اس کو استعمال کیا بلکہ اس سے یہ اب ثابت ہوا جو کہ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ کافی بڑے آسان سے ایلگردمس جو ہیں ان کو ہم اپلائی کر کے یا تو ایڈ ہاک پارسرز بنا سکتے ہیں ٹاپ ڈاؤن یا پھر ہم یہ ٹیبل ڈورن پارسرز بنا سکتے ہیں اب جہاں تک پارسنگ ٹیکنیک کا معاملہ ہے ابھی اس میں جو دوسرا میجر پورشن ہے وہ ہے باٹم اپ پارسنگ کا تو یہ ہم نے اس لیے شروع میں بات کی تھی کہ بھی اس کے حوالے سے ٹاپ ڈاؤن تو ہو گئی باٹم اپ پارسنگ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے پھر فوائد کیا ہیں اور وہ صورت حال کیا ہے جس کی بنا پہ ہم باٹم اپ پارسنگ کرنا چاہیں گے میرا ایک سمپل سا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کورس کا حصہ ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اصل میں ایسی آپ کے پاس میں آپ کے جواز آپ کے سامنے پیش کروں گا ایسی وجوہات میں پیش کروں گا جس کی بنا پہ آپ کو لگے گا کہ شاید باٹم و پارسنگ جو ہے یہ بہتر ہے یا مے بی پروفرڈ ہے اور یہ شاید تجربے کی بنا پہ بھی آپ کو پتا چلے گا کہ ان دونوں میں سے پارسنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ کون سی استعمال ہوتی ہے اچھا اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں جس سے شاید یہ گفتگو کا جو دائرہ ہے وہ ذرا سا وسیع ہو جائے گا یاد میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح آج کل آپ جب آئی ڈی کو استعمال کرتے ہیں جس میں آپ ابھی اپنا پروگرام ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں کوئی سی پلس پلس کا پروگرام یا جاوا کا یا کسی بھی لینگویج کا تو آج کل کے یہ جتنے آئی ایز ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں ڈیو سی ہے سی ہے یا اس طرح کی بورڈینڈ کی اور پروڈکٹس ہیں کئی کمپنیز ہیں وہ یہ بناتی ہیں تو ان میں اب یہ خاصیت آگئی ہے کہ ٹائپنگ کے دوران ان کمپلیٹ پروگرام میں بھی وہ سنٹیکس ایرز ڈھونڈ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو, جو چیز ٹائپ کی ہے اس میں خرابی ہے یہ بھی دیکھیے کہ پارسنگ کے حوالے سے کتنا ایک انٹرسٹنگ کتنا ایلیگینٹ استعمال ہے اصل میں یہاں پہ وہ جو ٹول ہے وہ پارسنگ کر رہا ہے اور وہ پارسنگ آپ کی انکمپلیٹ ان پٹ پہ کر رہا ہے اور جیسے ہی اس کو ایرر کا پتہ چلا اس نے وہیں آپ کو بتا دیا بجائے یہ کہ آپ پورا پروگرام ٹائپ کریں پھر اس کو کمپائلر کے حوالے کریں پھر اس میں سے وہ ایک نہیں کئی ایررز نکل آئیں اور ان میں آپ جا کے ڈھونڈیں اور اس ایک خاص ایرر کو دیکھ کے آپ کہیں اوہو غلطی گئی یہاں پہ میں سیما کالن بھول گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا یعنی کہ یہ سنٹیکس ایرر کو بہت پہلے ہی پکڑنے سے آپ جو ہیں اپنی کانسنٹریشن پروگرام لاجک کی طرف رکھتے ہیں یہ جو پارسنگ کا استعمال ہے ہے بڑا ایلیگینٹ لیکن اب اس بات پہ آپ غور کیجئے کہ ہم نے جو ابھی تک کاروائی کی ہے یہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے اصل میں یہ آئیڈیز جو ہیں انہوں نے بھی یہ پارسنگ ٹیبلز بنائے ہوتے ہیں جو کہ نارملی کمپائلر تو استعمال کرے گا لیکن وہ لگے ہاتھوں آپ کا سینٹیکس بھی چیک کرتے جاتے ہیں اس دوران جب کہ آپ ابھی پروگرام ٹائپ کر رہے ہیں تاکہ غلطی اگر پتہ چل جائے تو وہیں اس کو انڈیکیٹ کر دیا جائے خیر پارسنگ کے اور میں استعمال آپ کو نظر آئیں گے ہمارے لیے فی الحال بات جو ہے وہ کمپائلر کے حوالے سے ہے کہ پارسر جو ہے وہ کمپائلر کے فرنٹ اینڈ کا حصہ ہے یہ جو پارسنگ کے استعمال ہے مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی ان کا جائزہ لیں گے میں نے ایک دو ریفرنسز آپ کو دیے ہیں کہ کس طرح پارسنگ جیسے کہ ڈیٹا بیسز میں کوئی لینگویج ہے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اب چونکہ ہم نے ایل ایل پارسنگ کے حوالے سے پروڈکٹ پارسنگ کے حوالے سے وہ کاروائی مکمل کر لی ہے اور آپ کے سامنے اب یہ چیز آ گئی ہے کہ کس طرح ہم ٹیبل ڈفرنٹ پارسر بنا سکتے ہیں اور بلکہ یہ کہ یہ تمام کی تمام کاروائی آٹومیٹ کی جا سکتی ہے تو پارسرس جو بنانے ہیں وہ اتنے مشکل اب نظر نہیں آ رہے اب ہمیں گفتگو باٹم اپ پارسنگ کی جانب لے کے جانی ہے لیکن چونکہ آج لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے یہ گفتگو یا یہ جو نیا ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں شروع کروں گا باٹم پارسنگ میں بھی ہم کافی ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے اور بلکہ اس میں ایونچلی ہم ایک آٹومیٹک ٹول استعمال بھی کریں گے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بنے گا میری تجویز کہ آپ ایل ایل پارسنگ ریڈنگ میٹیریل میں اور اس کے علاوہ باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے جو ریڈنگ ہے اس پہ ایک نظر دوڑا لیجئے یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے باٹم و پارسنگ کے حوالے سے تب تک خدا حافظ